وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعرواه ورسوله فقد فاذا فوذا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السمير عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تعب معك ولا تتقو إنه بما تعملون بصير وقال في ماضي آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد الحما علقم صلی اللہ علیہ وسلم دینی بھائیو بزرگوں اور دوستوں رمضان کا بابرکت مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے خوش رسیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اپنے گناہوں کی مغفرت کی کروائی اور نیکی پر اعتعاد پر عبادت پر دین پر خیر کے کاموں پر قائم رہے وہ قابل خوش نصیب لوگ ہیں اور ان سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بھی ان تمام عبادتوں پر قائم اور دائم رہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے رمضان کا مہینہ ملنے میں کوئی بہت بڑی بھلائی نہیں ہے اصل بھلائی یہ ہے رمضان کے مہینے کو پا کر کے ہم نے نیک کام کیا اور اپنے آپ کو بدلا اور جو بدلاؤ ہمارے اندر نیکی کا آیا اس بدلاؤ پر ہم قائم رہے مہینے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن یہ باتیں قیامت کے آخری صبح تک ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع کر دی مہینوں کو بنانے والا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس رب نے ہمیں نیکی پر اور عبادت پر قائم رہنے کے لیے ہماری تخلیق کی ہے وہ اب ادربکت یاد اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اب رب کی بات کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے عبادت چند گھنٹوں کا چند مہینوں کے کرنے کا نام نہیں ہے عبادت انسان حقیقت میں وہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہتا اللہ رب العالمین نے حکم دیا پبی کو فسط قیم کما جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے منتا بماق اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کیا یا اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور فی اللہ تغو سرکشی نہ کرو سرکشی نہ کرو گناہوں میں نہ پڑو ان بما امرونا بصیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ حربان اس کو دیکھنے والا استقامت دین پر قائم رہنے کا نام ہے دین پر قائم رہنے کا نام ہے اس چیز کو استقامت کہا جاتا ہے اور استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ ربغلامین نے جنت کی خوشخبری سنائی لہذا میرے بھائی اور رمضان کا مہینہ تو چلا گیا لیکن نیکیاں نہیں ختم ہو گئی ہیں نیکیوں کا مہینہ ہر مہینہ رہتا ہے بھلائی کا مہینہ ہر مہینہ رہتا ہے رمضان کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نئے کام کرنے کا ادر و ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے زیادہ ثواب ملتا ہے ورنہ نیکیوں کا دروازہ تو اللہ رب غلامی ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے ہماری مثال اس عورت کے مانند نہ ہو جو سوت کاٹنے کے بعد اپنے سارے بکھیرے اٹھا دیتی ہے ولا تکم کلتی نقضت غزلھا من بعد قوت انکذا اس عورت کے طریقے سے نہمن ہو جاؤ اس پاگل عورت کے طریقے سے جو بنتی ہے دھاگے کو اور اس کے بعد اس کو بکھیر دیتی ہے اٹھا دیتی ہے اس نے ساری محنت کی اس محنت کو اس نے برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے اللہ کے اسم قیدی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب امال وہ ہیں جس پر انسان مداوت برتتا ہے اگرچہ وہ کبھی کیوں نہ ہو اور یہاں مراد وہ اعمال ہیں جو مصرون امال ہے جو امال فرض ہیں واجب ہے کرنا ان کو تو ہمیشہ کرنا ہے لیکن وہ اعمال جو آپ کے لیے مصرون تھے جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا مصرون اعمال قرآن کی تلابہ صدقات و خیرات قیام تراویح کے اہتمام اور دیگر نیک اعمال خیر کے امال مصرون اعمال جو آپ نے انجام دیے جب انسان اس پر مداحت برتتا ہے ہمیشہ کی برتتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں یعنی کہ رمضان پر ہم نے کر لیا تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری نجات کے لیے عمل کافی ہوگی ہر چیز یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا طرز دیتا ہے بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور کامیاب انسان وہی ہے جو رمضان کے دروس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھتا ہے اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھتا ہے یہ وہی کامیاب اور سعادت انسان ہے جو رمضان کے دروس سے فائدہ اٹھاتا کافی دروس ہے رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہم غور کریں اور سوچ وچار کریں تو ہمیں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں اور بہت سارے دروس ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ملیں گے ایک بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تعالی کے نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے چیزوں سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضروری رمضان روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ رک رو جانے کا نام ہے کن چیزوں سے جانے کا نام وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کے جانے کا نام روزہ وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے کھانا پینا وقتی طور پر حرام تھا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے بیوی بی کے پاس جانا وقتی طور پر حرام تھا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے ہم ہیں وقتی طور پر کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں خوشبو لگانا اور اس طریقے سے شکار کرنا چہرے کو ڈھاکنا بال کاٹنا ناخن کاٹنا یہ وقتی طور پر حرام ہوتا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا وقتی طور پر جو چیز حرام ہے اس سے انسان دوری اختیار کرتا ہے تو یہ ہمیں درس اور پیغام دیتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے اس چیز سے دوری اختیار کرنا تو آپ کے لیے اور زیادہ ہے اگر رمضان میں آپ کھا لیں گے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا بمبلاسٹ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اگر رمضان میں آپ کھا لیں گے آپ توبہ کر لیں اس کے بدلے آپ ایک دن کا روزہ رکھ لیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جو ہمیشہ حرام والی چیز ہے انسان اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے خطرہ ہے کیسا انسان اگر توبہ کیے کیے بغیر مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا شرک سب سے بڑی چیز جو اللہ نے آپ کے پر ہمارے اوپر حرام کی ہے پوری انسانیت پر حرام کی وہ شرک ہے شرک ایک لمحے کے لیے حلال نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی شرک آپ کے لیے کسی کے لیے حلال نہیں تو وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے انسان جب دوری اختیار کرتا ہے ہمیں درج دیتا ہے کہ بندو اے مومنوں اے مسلمانوں جو چیز اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ان چیزوں سے اور دوری اختیار کرو اور اس سے اجتماع کرو جھوٹ بولنا حرام ہے سود لینا حرام ہے اور اس طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا آرام ہے بہت ساری چیزیں اللہ حربلامی نے حرام ہیں لہٰذا ان سے بھی دوری اختیار کرو. یہ پہلا درس ملتا میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے کہ انسان وقتی طور پر جن چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے اس سے زیادہ اہم یہ چیز ہے اس سے بھی دوری اختیار کرنا ہے اس وقت کے لیے جب تک کے اللہ نے حرام کر دیا لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے انسان ہمیشہ دوری اختیار کرے وہ ایک لمحے کے لیے بھی چیز حلال نہیں ہوتی نمبر دو میرے بھائیوں سنت کے اہتمام رفدان کے مہینے میں انسان سنت کے اہتمام کرتا ہے شہری کرتا ہے افطار میں جلدی کرتا ہے اور اس طریقے سے پران کی تلاوت کرتا ہے اور دیگر مصروف چیزوں کا اہتمام کرتا ہے آپ نے عید کی نماز پڑھی عید کی نماز سے پہلے آپ نے وصول کیا اور عید اس طریقے سے پڑھی جس جی طریقے سے نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس طریقے سے آپ نے عید کی نماز پڑھی کچھ تکبیریں آپ نے زیادہ کہیں پہلی رکعت کے اندر بھی دوسری رکاعت کے اندر بھی اگر یہ تقبیریں زیادہ نہیں کہیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائیں گی علم کے لیے میں بتا دوں مسئلے کے طور پر لیکن کیوں آپ نے تکبیر زیادہ کہی اس لیے کہ مانبی کا عمل ہے یہ مانبی کی سنت ہے اس لیے روتب کھجور سے افطار کرتے ہیں اس لیے ہم شہری کرتے ہیں شہری کھانا واجب اور ضروری نہیں ہے شہری کھانا ہمارے لیے سنت ہے افطار میں رتب سے افطار کرنا ہمارے لیے سنت ہے آپ پانی سے گروہ نہ ہو پانی سے افطار کرنا سنت ہے کوئی بھی چیز آپ کھا لیں گے جو چیزیں حلال ہیں آپ کا روزہ افطاری ہو جائے گی لیکن کیوں اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں اس لیے اہتمام کرتے کہ کی سنت ہے نبی رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کی آخری دنوں میں خاص طور پر شب قدر کا اہتمام کیا احتکاف کیا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشرون ہیں ہم نے اس کا اہتمام کیا تو کیا یہی چیزیں ہمارے لیے مشرون ہیں اور بھی چیزیں ہمارے لیے مشرون ہیں لہذا ان چیزوں کا بھی انسانوں کا اہتمام کرنا چاہیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کا بھی درج دیتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں درج دیتا ہے روزہ رکھنا کیوں آسان ہوتا ہے اور قیام العین پڑھنا کیوں آسان ہوتا ہے یا اس لیے تراویح کا اہتمام کرنا کیوں آسان ہوتا ہے تو کہ نیک لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے سارے لوگ کرتے ہیں اس لیے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ درس دیتا ہمیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے برائی آسان ہوتی اس اسی لیے ہمارے بن ہمیشہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ انسان, انسان ان کی صحبت اختیار کرے نیک لوگوں کے ساتھ رہے نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے یہ رمضان کا مہینہ میں اس چیز کا طرف دیتا میں میرے بھائیوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نیک لوگوں کے ساتھ معاہدین کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اور اس طریقے سے خیر اور نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو نیکی پر قائم رہنا تمہارے آسان ہو جائے گا اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو تو برا انسان آسان ہو جاتی اس لیے یہ درس ملتا رمضان کے بابرکت مہینے میں اس طریقے سے میرے بھائی اور نفس کی تربیت آنکھ کی, آن کی حفاظت کان کی حفاظت ہاتھ پاؤں کی حفاظت پورے جسم کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ کے فرمایا ملمدا بھی فلح صلی اللہ حاضہ ہو شرابہ ہو جو انسان زور نہ چھوٹے چھوڑے اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ ابرامن کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کو چھوڑ دے زور کیا ہے حقیقت کے خلاف ہر بات کو زور کہا جاتا ہے جو بھی حق کے خلاف ہو حقیقت کے خلاف ہو زور ہے ہر باطل کلام کو زور کہا جاتا ہے ہر باطل کلام کو زور کہا جاتا ہے حق کے خلاف جو بھی چیز اسے زور کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا زور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے نبی پر جھوٹ بولنا ہے نبی کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا اس لیے ہمارے نے کیا فرمایا تھا جو ہماری طرف جھوٹ بول کر کے لڑتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جو انسان جھوٹ بولتا جان بوجھ کر کے ہمارے اوپر ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے کہ زور ہے یہ سب سے بڑا زور اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کے کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے بارے برے عقیدہ رکھنا اللہ کے لئے اولاد کا عقیدہ رکھنا بیو کا بیٹیوں کا عقیدہ رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب الامن کے ساتھ سب سے بڑا زور ہے یہ سب سے بڑا زور ہے اس کائنات کا جسے ہم راب شر کہتے ہیں تو زور کیا ہے حق کے خلاف ہر بات کو زور کہا جاتا ہے زور یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہ ہو اس, اس کا وہ اظہار کرے جو انسان کے پاس نہیں ہے اس کا اظہار کرے انسان برا ہے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان جاہل اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرے انسان مالدار اپنے آپ کو غریب سم... بنا کر کے پیش کرے یا غریب انسان اپنے آپ کو مالدار بنا کر کے پیش کرے یہ بھی ضرور ہے سعید بخاری سمانوی کے پاس ایک عورت آئی کہا کہ میری سوکن بھی ہے تو کیا میں اپنی سوکن سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے شوہر نے جو مجھے چیز نہیں دیا میرے شوہر نے وہ چیز مجھے دی ہے کیا میں کہہ سکتی ہوں یہ اس کو جلانے کے لیے یا شوہر مجھے زیادہ مانتا ہے مجھے فلا بلا چیز شوہر نے دیا حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دیا کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں تمہارے میں نے کیا فرمائے المسب ابھی کلاسور جس کو جو چیز نہ دی جائے اگر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس آدمی اس طریقے سے ہے جو جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہے یہ اور بڑا جھوٹ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں دیا گیا جاہل جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں لیکن اپنے آپ کو عالم شور کرتا ہے غریب معلوم ہے کہ میں غریب ہوں جانتا ہے ہر انسان اپنا کے بارے میں جانتا کہ میں کیا ہوں ہر انسان سمجھتا لیکن اپنے آپ کو بہت مالدار شو کرتا ہے مالدار انسان کے پاس جاؤ اپنے آپ غریب شو کرے اپنے آپ کو فقیر شو کرے اللہ کے میں کچھ نہ دے اسے کہ آپ کچھ خیر کے کام کے لیے وہ آپ کے سامنے ہی پیش کر دے کہ نہیں بھائی میں تو بہت غریب انسان ہوں, مجھے خود دے دیجئے میں تو خود اس کا مستعق ہوں اور بلا مزاح گویا کہ جھوٹ کا دو لباس پہنتا وہ حقیقت کے خلاف کہتا ہے ایک تو سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اللہ نے اس پر نعمت کی ہے لہذا اس نعمت کا ادھار ہونا چاہیے تو جھوٹ میرے بھائیو, یہ حرام ہے شریعت کے اندر اللہ, اللہ کے آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں کہا ضرور بتائیے تو کہا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالی کے ساتھ شیر کرنا سب سے بڑا گناہ اور اس کے بعد ہمارے میں نے کیا فرمایا لاسٹ میں آپ کے لگائے ہوئے تم نے بیٹھ کے کہا گا اللہ و شہادت الزور آگاہ ہو جاؤ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ تو جھوٹ کیا ہے یہ زور جھوٹ کو کہا جاتا ہے ہر حقیقت کے خلاف حق کے خلاف جو بھی بات ہوگی اسے زور کہا جاتا ہے تو انسان کو اللہ نے اگر کوئی چیز دے رکھی ہے اس کا انکار کرے اس کا اظہار نہ کرے یہ بھی زور کے اندر آتا ہے یا اس کے خلاف دعویٰ کرے یہ بھی زور کے اندر آتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہماری زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتا آنکھ کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے ہم نے آنکھوں سے قرآن کریم دے کر کے پڑھا اس کی تعلیم ہمیں دیتا ہے رمضان کا مہینہ کسان اپنے آنکھ کی فاط کر ہم نے گناہ نہیں کیا آنکھوں کا ہم نے کان سے غلط چیزیں نہیں سنی دلوں کو ہم نے پاک کو صاف رکھا رمضان کے مہینے میں تو کیسے رمضان کے مہینے ہی میں دلوں کو پاک کو صاف رکھ رہی ہمیشہ انسان کو پاک کو صاف رکھنا کہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمیں اس کی س... ہمیں سکھاتا ہے آدات کا بدلنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے یہ بھی درد ملتا نہیں آدات کا بدلنا انسان کے ہاتھ میں ہے یہ انسان رمضان کے مہینے کے علاوہ دیکھے دن میں کھاتا پیتا رہتا ہے کہ نہیں کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے سیونگ کے لیے اٹھتا ہے اس وقت انسان سویا رہتا ہے عام طور پر اللہ کی تعجب پڑھنے والے لوگ ہیں طریقے سے انسان افطار کے لئے... انتظار کرتا ہے اپنی عادت کو بدل دیتا ہے عادت کو بدلنا انسان کے لیے آسان ہے کچھ لوگ کہتے بھی میری عادت ہے میں سگریٹ پیتا رہتا ہوں نہیں بدل سکتا میں آدت ہے میری یہ نہیں چھوڑ سکتا میں کیوں نہیں چھوڑ سکتے بھائی بالکل چھوڑ سکتے عزم ہو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اللہ کی نگرانی کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا اللہ ہم سے پوچھے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا دن کے اندر کیسے چھوڑ دیا آپ نے آپ اللہ کا خوف یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا کوئی بھی چیز انسان چھوڑ سکتا ہے اگر وہ عزب کر لے سگریٹ پیتا ہے بیڑی پیتا ہے تمباکو کھاتا ہے دسوار اور نشے کی چیزیں کرتا ہے اور دیگر چیزیں کرتا ہے وہ انسان چھوڑ سکتا ہے عادت انسان اپنے ہاتھ کے اندر رکھتا ہے انسان اپنے عادت کو بدل سکتا ہے چینج کر سکتا ہے جیسے رفتان کے مہینے چینج کیا اس لیے بہانا نہیں چلے گا انسان کے لیے انسان اگر کوئی غلط کام کرتا تو عادت میری بن گئی میں نہیں چھوڑ سکتا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا غلط بات ہے یہ انسان سب کچھ عزم ہو انسان کا اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا خوف ہو آخرت کی فکر ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو کہ جواب دینا پڑے گا ہم کو کیا کے دن اگر یہ چیز انسان کے پاس رہتی ہے تو انسان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا اللہ تعالیٰ کی دات اور اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً ماننا یہ بھی رمضان کا مہینہ ہم اس بات کا طرز تھا اذان ہو گئی کوئی آدمی نہ کھاتا نہ پانی پیتا کیوں بھائی خطاب شہری وقت ختم ہو گیا اب نہیں کریں گے ہم کھائیں گے پیئیں گے فوراً اللہ کی بات مانیں گے اذان ہو گئی افطار کا وقت شروع ہو گیا بھائی افطار انسان کرتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کی بات کو مانتا ہے یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے رب العالمین نے اور بھی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کیسے رمضان کے روزوں کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے دیکھیں مسجد ہماری خالی ہو گئی ویران ہو گئی کیا ہے میرے بھائی یہ کون سی کون یہ کیا کریے کہ مسلمان کا روزے سے کہیں زیادہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر کہیں زیادہ اس سے فرد ہے نماز لیکن مسجد فجر کی نماز ہو گئی عید کی نماز خلاص مسجدیں خالی ہو گئی کیوں آخر کیا وجہ ہے اس لیے کہ خوف نے ہمارے کے اندر اللہ رب اللہ ڈر نہیں ہمارے دنوں کے اندر عظمت نہیں ہمیں دلوں کے اندر ہمارے اللہ رب دین نے احساس نہیں ہے اس کے دین کا پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں چیزیں ہوتی ہیں اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کو یہ رمضان, نماز ہی رمضان فرض ہے رمضان میں رمضان میں آپ نے کام الحل بھی پڑھا چھوڑ دیتے رمضان. کام اللہ کام اللہ فرض نہیں ہمارے اوپر کسی کے اوپر بھی نماز تو فرض ہے نا نماز اللہ نے پانچ فرض کر دیا ہمیشہ کے لیے فرض کیا ہو گیا پڑھنا ہی پڑھنا اس کو جب تک انسان مر نہیں جائے گا جب تک انسان کے شور باقی تب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھنا لیٹ کر کے پڑھنا سو کر کے پڑھنا اس کو وضو نہیں کر سکتا تو بھی پڑھنا اس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا اس کو نماز نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں پاک نہیں رہ سکتا نماز کے لیے ناپاکی کی حالت میں پڑھنا اس کو لیکن پڑھنا اس کو نماز جب تک انسان کی عمر باقی ہے اور جب تک انسان کے ہوش وبا باقی دو چیز بس انسان پاگل نہیں مجروم نہیں ہوش وباس بھاگ کے اس کے سن دیکھ رہا سمجھ رہا ساری چیزیں ہوش واس بھاگ کے نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے اس کی نماز کو اللہ نے فرض کر دیا یہ چیز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا نماز درست ہو گئی تو سارے امال درست ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ علیہ یہ گوتا ہی ایک گفلت ہمارے ساتھ نماز کے ساتھ رمضان کا مہینہ آیا پانچوں وقت نماز تاجد پڑھ گیا قیام الل اس بار مسجدوں کے اندر نہیں ہوا لوگ خون پر فون کر رہے ہیں. کیوں قیام الحل نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کون خون کر تھا معلوم ہے جو پانچ ود کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے پانچ کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ قیام الحل اتنا فکر اچھی بات الحمدللہ ہونا چاہیے لیکن کیا یہ فکر سی رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینہ ختم ہو گیا ساری چیزیں ختم ہو گئی سب کچھ کرتے جائیے کیا یہ کیا ہمارا یہی شیوہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا سیوا یہ ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں کے حکم کو پابندی کی الحمد اللہ اجر اللہ اس پر عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا تو میرے بھائی نماز دیے نماز اللہ نے ہمیشہ کے فرض کر دیا تو اللہ کا حکم آ گیا اسے ماننا ہمارے لیے ضروری اللہ نے کتنی بار نماز کا حکم دیا اللہ کے اصول کے زمانے منافق نماز پڑھا کرتے تھے منافق نماز پڑھتے تھے اللہ کے اصول کے زمانے میں قرآن کریم اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے آتے لیکن سستی سے آتے آج کتنا ہمارے یہاں سستیاں ہوتی ہیں کتنی سستیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اصلاح کرے میرے بھائی اللہ سے دعا کیجیے اور نیکی پر قائم رہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اللہ کا حکم آ خلاص خلاش اذان ہوگی آپ گلاس نہیں پیتے چھوڑ دیا آپ نے پانی پینے کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے اللہ کے حکم کی پابندی کی آپ نے الحمد اللہ سے قبول فرمائے تو اس لیے میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ رب اور بھی چیزیں ہمیں بتائی رمضان کا مہینہ ہمیں قرآن کی عظمت کی تعلیم دیتا ہے رمضان کی عظمت قرآن کی نظور سے ہے شبِ قدر کی عظمت اس رات اللہ رب الق قرآن کریم کو نازر فرمایا اللہ رمضان کے مہینے کا تعارف کیا کیا ورنہ شہر رمضان علی قرآن رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازر کیا گیا رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے قرآن کو اللہ نے اس میں نازر کیا نہ صرف قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازر فرمایا شبِ قدر کی عظمت رمضان کی قرآن کریم کی کے نظور کی وجہ سے اللہ نے سب سے افضل بنایا اسی رات کو اللہ رب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا یہ قرآن کی عظمت ہمارے دنوں کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ لیا ایک مرتبہ یہ کافی نہیں ہمارے لیے غور و فکر کیجئے غور و فکر کیجئے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ہمارے قرآن کا حفظ کرنا یہ کیا تھا یہ مشکل ہوتا تھا لیکن عمل کرنا آسان ہوتا تھا ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہفظ آسان ہو جائے گا امل کرنا مشکل ہو جائے گا آج وہی صورتحال ہو رہی ہے بڑے الفاظ نظر آئیں گے عمل کرنے والے نظر نہیں آتے ابد اللہ بن عبداللہ بن, بن مسعود فرماتے رضی اللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہفت کرنا آسان ہو جائے گا قرآن کا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے حفظ کرنا مشکل عمل کرنا آسان کتنے صحابات پورا قرآن کو نہیں آتا نہیں آتا ان کا پورا قرآن غور سے پڑھتے ددس آیتیں عادت کرتے تھے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے کیا چیز ہمارے اندر موجود ہے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا پارا ہوا بدلتے رہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں ابھی, با... ابھی ایک پیج اور باقی ہے ارن دو پارا ختم ہو جائے گا دس پارا ختم ہو جائے گا قرآن پڑھنا ادرک کا کام ہے ہر حرب میں دد تریکیاں ملتی ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن کریم کو لیکن قرآن کریم کو تبر کے ساتھ پڑھنا معنی پر غور کرنا تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملتی ہے یہ چیز آج ہمارے ہم سے ناپید ہو چکی ہے یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی ہمارے سامنے ایک مقصد ہے قرآن ختم کرنا دو مرتبہ ختم کیا تین مرتبہ قرآن کریم ختم کیا شبینہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک رات میں قرآن کریم پڑھ کر کے ختم کر دیا جاتا معنی پر بھی غور کیا جاتا ہے ایسا پڑھتے کہ سمجھ نہیں آتا قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی اور چیز پڑھی جا رہی ہے یہ عالم الطم ال یہ کا استعدہ میں بھائی کو ہو جاتا ہے سے پڑھنا کو کے لیے ہدایت کے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ہمیں سکھاتا رمضان کا مہینہ کہ قرآن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کا کلام ہے اس کو سیمے سے لگایا اس کو پڑھیے اس کے اوپر عمل کیجیے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اسے بنایا لہذا اس کی طلاوت ہمیشہ کیجیے یہ رمضان کا مہینہ ہم اس کی تعلیم دیتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی رقابت انسان رمضان کے مہینے میں خلوت میں بھی ہوتا ہے تو بھی پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتا کوئی دیکھنے والا نہیں کیوں بھائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ کی نگرانی کا احساس ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور علم کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا اگر چلا کے جاتا اس پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں کیا کرنے جا رہا اس لیے نہیں کرتا برا سے برا انسان ہوگا تو بھی رمضان میں دن میں نہیں کھاتا ہے نہیں کھاتا کس لیے نہیں کھاتا اکیلے ہے تو بھی نہیں کھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا احساس رقابت اور نگرانی کا احساس میرے بھائی یہ چیز ہمیشہ ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ رات, کے اندر بھی ہر مہینے کے اندر یہ چیز احساس ہونا چاہیے اسی کے نام تخوا اسی کے نام اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انسان برائی نہیں کرے گا نہیں کے اوپر انسان قائم رہے گا اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے برائی کرنے کے انسان جائے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جیسے رمضان میں ہم نے کہا کہ بھئی نہیں اللہ نے حرام کرتے ہم پائی نہیں پیئیں گے اکیلا تو بھی انسان نہیں پیتا کوئی نہیں دیکھ سکتا پی, پینا چاہے پی سکتا وہ لیکن نہیں پیتا وہ ایمان کی بھی کمی ہے اور بھی چیزوں کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ کا اپنا احساس رہتا کہ احساس ہمارے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے ہر موقع پر ہونا چاہیے میرے بھائی احساس جب بھی کوئی گناہ ہو نہ جائے جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولنے جائے کوئی بھی غلط کام کرنا جائے اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ ہم سے پوچھے گا کیا کے دن اللہ دیکھ رہا ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا بھائی عقیدہ نا ہمارا سب کا کہ سب کو جانا ہاں سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ اٹھائے گا نا اس پر تو سب کا ہر مومن کا پکا ایمان و رقید ہے یہ ایمان اگر نہیں رہے گا تو سامان ہی نہیں رہے گا وہ آخرت کی فکر یعنی آخرت ہے قیامت قائم ہوگی سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا تو یہ احساس میرے بھائیو ہمیشہ ہونا چاہیے اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائیو ہو یا تقوا کا ایک نام یہ بھی ہے اور تقوی کے لیے اللہ نے روزوں پر فرض کیا ہمارے اوپر لہذا یہ احساس ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ ہر برامین کی نگرانی کا اس طریقے سے ہے کہ رمضان میں شیطان کو کیوں ہوتا ہے بھئی گناہ ہونے کے لئے صرف شیطان تھوڑی گنا ہونے کے لیے برے لوگوں کی صحبت ہے ان کے ساتھ انسان رہتا ہے برا کام کرتا ہے انسان اللہ کے خوف کی کمی ہے تب انسان گنا کر لیتا ہے صرف شیطان تھوڑی گنا کراتا ہے. بہت سارے اس کے اسباب سے انسان گناہ کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ نے کو جکڑ دیا آپ اگر چاہتے ہو کہ شیطان سے محفوظ رہو شیطان کی فطروں سے اس کے وسوسوں سے محفوظ رہو تو اللہ نے آپ کے لیے ہمیشہ ایک چیز فرض کی ہے یا بشرو قرار دیا ہے قرآن کی تلاوت کیجیے شر بکرا پڑھیے اور عید القرسی کی تلاوت کیجیے صبح و شام کی دعائیں پڑھیے اور ذکر و اسکار کا اہتمام کیجیے شیطان سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں دے. رمضان اللہ نے جکڑ دیا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ اور آپ کے ساتھ کا ہو آپ پر شیطان کا تسلط نہ ہو شیطان کا غلبہ نہ ہو قرآن کی تلاوت کیجیے ذکر و اذکار کیجیے صبح شام کی دعائیں پڑھیے یہ محفوظ کرے ہیں یہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو ایسا نہیں کہ شیطان چکر دیا ختم ہو گیا آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو شیطان کے پکڑ سے اور اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں یہ جو اذکار ہیں صبح و شام کے اور نمازوں کے بعد کے اسکار مسجد میں جانے کے اسکار حمام میں جانے کے اسکار بازار میں جانے کے اسکار پران کی تلاوت خاص طور سورہ بقرہ کی تلاوت عائد القرسی کی تلاوت اور جو مووزات ہیں الکافر کا فرون شور فلت سور سور خلاص سوت الفاتحہ اور جتنی ساری صورتیں ہیں ان کو پڑھنے سے انسان اپنا اپنے کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ نماز کی پابندی کی شیتان ہوتی شیطان شیتان جاتا ہے اللہ کا ذکر جہاں اللہ کی بڑھائی ہوتی ہے اور شیطان نہیں آ سکتا اس لیے اپنے آپ کو شیتان سے بچانا ہے تو انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے آخری درس نے بھائی بہت سارے دروس ہے دعا دعا کرنا دعا بہت بڑی طاقت ہے رمضان ہی میں صرف دعا ہمارے لیے نہیں ہے انسان ہمیشہ دعا کا ہوتا ہے دعا کی اتنے افتخار ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہے جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے انسان سے ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنے والے اپنے آپ کے بے نیاز سمجھتا اللہ سے تو مجھے اللہ کی ضرورت نہیں اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے ہم سے کوئی مانگے ہم ناراض ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے اللہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ آئے اور الرحیم اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس کی رحمت مدار کے مہینے میں نہیں ہوتی اس کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظول ہوتا رہتا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ کا نظول ہوتا ہے اللہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر کوئی اپنے گناہوں کو مفرت کرنے مفرت طلب, طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو دوں اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے اس لیے میرے بھائیو دعا بہت بڑی طاقت ہے انسان کے لیے بہت بڑی طاقت ہے مومن کے لیے دعا اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اس لیے یہ بھی درس ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے پوری مت مسلمہ کے لیے دوست احباب کے لیے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البرام ہمیں نیکی پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو قبول فرمائے اللہ ہمارے گردنوں کو جہمن سے اداد کر دے اللہ البراہین ہمیں نیکی اور توحید اور سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں پر قائم رکھے خیر کے کاموں پر قصہ رہنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ البراہین جب ہماری وفات ہو تو ہماری زبان سے اللّہ تعالیٰ کرم توحید گاری کرے اور توہی پر ہماری ہو قبر کتاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے شرکاؤ سے محفوظ رکھے جانم کتاب سے محفوظ رکھے اور اللہ عباب الکامت ہم سب کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے آمین رب علم بارک اللہ علیہ وقوع ندیم و نافان بلاک الحکیم ان نم تعلیٰ جواب